اسلام صلی اللہ علیہ وحمۃ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکہ بارک ان اور باقی تمام سامعین کو شہن باشند کرتے ہیں ہمارے سطح دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 253 سو ابلیغ پانچ ہے اور ہمارے سب نماز نماز میں ہیں غفیلا میں بھی پڑھتے ہیں اس کو غفلہ بھی پڑھتے ہیں غفیلہ بھی پڑھتے ہیں, ہیں نیت میں غوفلہ آ گیا ہے تو اس نماز کے جو ہے خاص طرقہ ہوا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ پہلی رقم میں علم شریف کے بعد ایک مخصوص دو رکت ہے مخصوص آیت ہے جو آیت یونسیا پر مشتمل ہے دعا یونسیاں پر اور دوسری رکعت میں وند و مفات الغیب اللہ تعالیٰ کی بے نہت علم پر مشتمل جو ہے وہ آیت جو ہے موجود ہے <سؤال> اور جو ہے اس کے بعد جو ہے قنوط ہے خنوط کے بیچ میں اپنی حاجت کی دعا پڑھی جاتی ہے خنود یہاں سے کل کے میں قنوط کا ایک پہلا ایسا پڑا تھا کہ اللہ دوسری رقد میں اس دعا کے بعد آیت کے بعد یہ قن پڑھی جاتی ہے اللّہ صلی القی مََط الغب اللّی لا الا علامہ اللہ انت انت سلی علی محمد و عل محمد انط علیہ قضاء یہ انت اللہ کا ذاکر کر اپنی حاجتیں آپ اپنی زبان میں ہاں جی آپ نے پڑھنا ہے آپ نے پہنچانا ہے اچھا اللہ کے حضور میں دل ہی دل میں یا زبان پر جاری کریں کسی بھی زبان میں اور اس کے بعد اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بار حضور میں پیش کرنے کے بعد ہاں آپ اس میں اپنی حاجات میں کچھ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں طالب علم اپنی امتحانی کامیابیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں نوکری کے لیے کسی نے انٹرویو دیا ہے تو اپنے انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کاروباری حضرات اپنی کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دعا کر سکتے ہیں مریض مرزا کے شفاعت کے لیے دعا کر سکتے ہیں پریشان حال کی پریشانیوں کے دور کے لئے دوری کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی دعا اپنی زبان میں یہ عبارت جو خنوت کے بیچ میں انتفل علی کا زا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اس طرح فرما کہہ کر اپنی دعا کو کر لیں اپنی دعا کرنے کے بعد پھر آج کے دس میں اس کو نطم بقیسا ہے اللہم انت طل و نعمتی ولاقاد البتی تعلم و حجتی اسلکا بحق محمد وعل محمد علیہ ولیہ السلام لما قضا یا رب العالمین یہ مبارک دعا آپ نے پڑھنا ہے ہاں آج کے دس یہ دعا کی توضیح ہے تو اس دعا میں جو جو دس نمبر پانچ کے سرب میں آپ کو پیش کیا اے اللہ انت و نعمت ہاں جی ولی کے معنی مددگار دوست بزرگ ولی ان شرع کے معنی سرپرست تو یہاں مددگار اور سرپرست کے معنی زیادہ میں مصروف ہے انتا ولی و نعمتیں نعمت کے معنی نعمت میری نعمت میرا فائدہ نعمت لغت میں فائدہ فضل و کرم انعام اور مسلط حالت میں مسلط حالت جس سے انسان لطف اندوز ہو اس خوشحال اور حالت اور مسلط حالت کو بھی نعمت کہا جاتا ہے تو اللہ انت ولی و نعمت اس کے معنی یہ بن جائے گا پرور کہ اللہ تو ہی مجھے فائدہ پہنچانے والا فضل و کرم کرنے تو ہی مجھے فائدہ پہنچانے فضل و کرم کرنے پر مسرد حالت میں رکھنے میں مددگار ہے اور تو ہی مجھے فائدہ پہنچانے فضل و کرم کرنے پر مسرت میں رکھنے میں تو ہی میرا سرپرس ہے اور میرا مددگار ہے یہ معنی جو ہے یہاں پر دعاقہ ہے آگے علا ولاۃالبتی اس میں قادر قدر یکد و قدرتن سے یعنی قدرت رکھنے کے معنی میں یعنی ہے یہاں قادر سفال کا صغہ ہے اس لیے قدرت رکھنے والا طاقت رکھنے والا کا معنی ہے القاضر قدرت رہنے والا طاقت رہنے والا طلبا یعنی فیل فیل طلبا یا طلباً سے طلب کرنے کے معنی میں ہے اور یہاں پر خود جو ہے لفظ یہ طلبتن یا تو الگ سے زمین ہی ملایا اس کے ساتھ اور لفظ طلبہ جو ہے طلبتن اور تل بتون میں تو آپ پر زیر پڑھنے زبر پڑھنے میں معنی میں تھوڑا فرق ہے تیل بتون پر یہ مطلوبہ چیز جو چیز آپ کو مطلوب ہے وہ معنی کیا ہے طلبون کے معنی عبادت فریات یعنی القاموس میں اور جو ہے ایک دفعہ کا معنی مخصوص دعا یہ سارے معنی بھی کیا ہے تو یہاں پر جو ہے علامہ قاد طلبی طلبتی ہی زیادہ مناسب ہے ہاں جی تو تیل بتی بھی کوئی پانی اتنا خراب نہیں کیونکہ مطلوبہ چیز اے اللہ یعنی جو چیز میں نے تو سے طلب کیا ہے وہ مجھ تک پہنچانے میں تو قدرت رکھتا ہے یہ معنی میں لیکن چونکہ طلباء کا معنی عبادت فریاد کا معنیٰ آیا ہے ہاں جی مخصوص دعا فریاد کے معنیٰ تو اس لحاظ سے جو ہے ایک دعا ماننے کے معنی میں تو آپ نے اس دعا کے اندر اپنی زبان میں جو کچھ اللہ سے دعا کیا تھا جو کچھ فریاد کیا تھا اور مخصوص دعائیں مانگی گئی تھیں تو اس لحاظ سے طالبی صحیح مناسبت رکھتے ہیں زیادہ مناسبت رکھتے ہیں لہذا جو ہے اللّہ قادر والا طالب یعنی مانا یوں بن جائے گا اے اللہ پرورگار تو میری اس مخصوص دعا کو ہاں سننے اور میری اس فریات و حاجت کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے قدرت رکھنے والا ہے طاقت رکھنے والا ہے کیونکہ تجھ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے تو علا کل شعین پذیر ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کل شعین پذیر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لہٰذا میری اس مشکل کو حل کرنے میں بھی تو قادر ہے تو قادر مطلق ہے تو قدرت رہتا ہے تو طاقت رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس دو عظمت کے علمات کو کہ اللہ تو میری ولی نعمت ہے اور تو میری اس فریاد کو میری اس مخصوص دعا کو میں نے یہ جو کچھ تجھ سے مانگا ہے ان سب کو مجھے پہنچانے پہ ان سب تو قدرت رکھتا ہے میری ان حاجتوں کو پورا کرنے پہ تو قدرت رکھتا ہے میری ان مشکلات کو حل کرنے پہ تو قدرت رکھتا ہے کیونکہ تو اللہ کل شین ہے تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ کیا اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں مزید فرماتے ہیں تالم و کہ اللہ ایک تو میں نے اپنی حاجرتیں اپنی زبان سے تجھے پیش کی ہے ہاں جی تاہم جو ہے تالم و حاجت عالمِ عالم سے تالم جاننا تالم و تو جانتا ہے میری حاجتوں کو میری ہمیں تو اسے کیا منگا ہے میری کیا ضروریات ہے میری کیا پریشانیاں ہیں میری کیا مسائل ہے ہاں وہ سب تو جانتا ہے اگرچہ میں نے زبان سے بیان کیا ہے اگر میں زبان سے بیان نہ بھی کروں تو جو ہے تو میرے حاجت پہنچا گا اس تعلم و حاجت میں اس کے خاص یہ نقطہ بھی ہے جو حاجات علم نے بیان کیا اللہ وہ بھی تو جانتا ہے اور اس کو پورا کرنے پہ تو قدرت رکھتا ہے اور وہ ہیں اور وہ میرے لیے پیش آنے والی مشکلات مسائل جس کا مجھے پتہ ہی نہیں کیونکہ انسان کو مستقبل میں پیش آنے والے مشکلات مسائل کا کچھ پتہ ہی نہیں تو لہذا جو ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن تیرے علم میں ہے اے اللہ ان مشکلات کو بھی دور فرما ان پریشانیوں کو دور فرما اور میرے ان حاجات کو بھی پوری فرما انسان حاجت یعنی محتاج کے معنی میں آتا ہے سراپا محتاج ہے انسان انسان کے پاس ایک ہے کیا چیز ہے سب کچھ اللہ کا ہے لہذا اور جب چونکہ ہمارے ہر چیز اللہ کا ہے ہاں جی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے تو جو نہیں ہے وہ بھی اسی رب سے مانگے کیونکہ وہی دینے پہ قدرت رکھتا ہے وہی دے سکتا ہے وہی مہربان ہے وہی کریم ہے اس کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں اس کائنات میں کسی کے پاس کوئی دینے کا اللہ انبیاء اولیاء اعماد اگر کوئی دینے کی قدرت دے ہیں تو بھی اللہ ہی کا عطا کرتا ہے اسی نے ان کو لطف و کرم فرمایا ہے بذات ہر چیز کا مالک اللہ ہے لہذا اللہ ہی سے مانتے ہیں فرماتے ہیں وہ اطالم حاجتی اے اللہ تو جانتا ہے ہاں جی میری حاجتوں کو میرے پریشانوں کو میرے مشکلات کو میرے مسائل کو تو جانتا ہے ہاں جو میں نے بیان کیا وہ بھی جانتا ہے اور جو میں نے بیان نہیں کیا وہ بھی تو جانتا ہے لہذا آگے پھر فرماتے ہیں بس کا کپس اے اللہ میں تل درگاہ میں درخواست گزار ہوں میں تو سے سوال کرتا ہوں مانتا ہوں بحقِ محمد و محمد کیونکہ دعاؤں کی قبولیت میں عادش میں آتا ہے کہ آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اس کے آخر میں بحق کے محمد وال محمد علیہ و علیہ کہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ہرگز شرت نہیں فرمائے گا ہاں جی محمد وال محمد ہمارے دعاؤں کی قبلیت کا وسیلہ ہے ہاں جی تو وسیع یہ یہ دعا کا حصہ جو ہے ہمارے بزرگان دین کا عمل لن. محمد عال محمد کو وسیلہ قرار دینے کی ایک واضح دلیل ہے تو اس میں جو ہے محمد عالم محمد کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں پاس شلکۂ اللہ پس میں تو سے سوال کرتا مانتا ہوں کہ حق محمد و عال محمد ہے. محمد و آل محمد وعل محمد کے حق کا واسطہ ان کے حقانیت کا واسطہ پامبر کے نگویا کہ پامبر بالحق نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے قابل سب سے افضل ترین ہستی ہے اس کے حقائق کا واسطہ اور اور اعمد علیہ السلام اللہ کی طرف سسمت کے امام ہیں ہاں جی غلط کا اعلیٰ غلط مدلاخا کا مالک ہے سمت میں سے بال حاجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے مکرم اللہ کی نظر میں اور معصوم ہستیاں تو ان کی اس مقام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں حضرت زہرہ یاثر کی عصمتوں حالت کا واسطہ دے کر گویا کہ سوال کر لیں پاس اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بےحق محمد و آل محمد علیہ السلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے حقہ واسطہ دے کر آخر میں فرماتے ہیں علیہ لمہ یا رب العالمین ہاں جی لما, ہا. لما کا لام تاخیر کے لیے لمہ شنانشی کے لما یہاں پر شنانشی کے معنی قاض جو ہے پھیلے ماضی ہے دعا کے لئے ہیں دعا کے لئے بے معنی عرض ہے ہاں جی خاض پورا ہو گیا پورا کر دیا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اللہ ہمارے حاجت عرض پوری فرما پوری فرما کے معنی میں ہیں جی تو دعا پوری فرما عرض ہمارے حاجت پوری فرما کے معنی میں ہے علمہ قاض عطا یرمین یراب العالمین ہاں بحمد و آل محمد و عالم محمد کے حرمت کے واسطے محمد و عالم محمد علیہ السلام کے حق اور حرمت کا واسطہ لما کازی تہا تو ضرور ہماری ان حاجتوں کو پوری فرما یا رب العالمین اے تمام عالمین کا رب پرور نگار مالک رب کے معنی پرور نگار مالک آقا ہے ہاں نی پرورش کرنے والا یہ سب معنی ہے یہ مالک کے معنی زیادہ مناسب ہے اے عالمین کا رب عالمین کا مالک اور پر پڑھنے والا عالمین میں جو ہے معاش و اللہ کا معنی بیا سکتا ہے لیکن عام طور پر عاروی لغذ والے لکھا ہے عالم کہیں تو اللہ کے علاوہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہیں خواہ حیوانات کے صورت میں خواہ جماعت کی صورت میں خواہ نواد سب مولات ہیں لیکن جب عالمین کہتے ہیں تو اس عالم میں سے چنے ہوئے معلوم ہے ضوی القول معلوم یعنی فشے جنات اور انسان ہیں جو کہ اشرف ہیں باقی موجودات میں سے تو جب اشرف کا رب ہے تو باقی کا بطرے کا اعلیٰ رب ہے اس لیے رب العالمین کے اللہ رکھوں کو پکا رہا ہے اے عالمین کے یہ تمام فرشتوں انسان جنہ سب کے رب سب کے مالک ہاں جی ہم تیرے درگاہ میں دس دعا ہے کہ لمحہ قاضبیہ محمد و آل محمد کے حق اور حرمت کا واسطہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لما عقاضی تہا تو ہماری دعا کو ان حاجرتوں کو ضرور قبول فرما کہ یہ مراد ہے یہ خنوت یہاں پہ نماز وفیلا کہ یہ خنوت یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہ خنوط یہاں تک پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کے خلاف جو ہے رخ جائیں گے سمعے اللہ پڑھیں گے پھر سر اٹھا کر پھر دونوں سجا کر کے تشدد کی دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے اور اس طرح یہ نماز ختم ہوگا اب اس نماز کے ختم ہونے کے بعد بھی ایک چھوٹی دعا ہے اس کی نیت ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ بتاؤں گا اس کے سر میں اس درس میں شاید نہ آ جائے